ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم ان کے بعد پچھڑوں کو لائے ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے یعنی منی سے پیدا نہیں کیا ہے پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں اس دن تقسیب کرنے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا اس دن جھوٹ جاننے والوں پر وائے اور افسوس ہے سامعین ابینایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے گنہگاروں کا انجام ہلاکت ہوا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے میرے رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا میں نے انہیں تہس نہس کر دیا پھر ان کے بعد اور آئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ہم نے انہیں اسی طرح غارت کر دیا ہم مجرموں کی غفلت کا یہی بدلہ دیتے چلے آئے ہیں اس دن ان جھٹلانے والوں کی درگت ہوگی پھر اپنی مخلوق کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے اور منکرین قیامت کے سامنے دلیل پیش کرتے ہوئے کہ ہم نے اسے حقیر اور ذلیل قطرے سے پیدا کیا جو خالق کائنات کے سامنے ناچیز محس تھا جیسے سورہ یاسین کی تفسیر میں گزر چکا کہ اے ابن آدم۔ بھلا تو مجھے عاجز کر سکے گا میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے یعنی منی سے پھر اس قطرے کو ہم نے رحم میں جمع کیا جو اس پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے اسے بڑھاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے مدت مقررہ تک وہ وہیں رہا یعنی چھے مہینے تا نو مہینے ہمارے اس اندازے کو دیکھو کہ کس قدر صحیح اور بہترین ہے پھر بھی اگر تم اس آنے والے دن کو نہ مانو گے تو یقین جانو کہ تمہیں قیامت کے دن بڑی حسرت اور سخت افسوس ہوگا پھر فرمایا کیا ہم نے زمین کو یہ خدمت سپرد نہیں کی کہ وہ تمہیں زندگی میں اپنی پیٹ پر چلاتی رہے اور موت کے بعد بھی تمہیں اپنے پیٹ میں چھپا رکھے قبر کے اندر پھر زمین کے نہ ہلنے جلنے کے لیے ہم نے مضبوط وزنی بلند پہاڑ اس میں گاڑ دیے اور بادلوں سے برستا ہوا اور چشموں سے رستہ ہوا ہلکا زود ہضم خوشگوار پانی ہم نے تمہیں پلایا